بران مختار موردن کو حضرت اللہ طاللہ بنیالی سے مختلف و موضوعان و پارا زمنگ دکان پر اعترائی اشاد تو سنت کیسٹ اینڈ سی ڈز مر کر دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان اس دے مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پراپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس اللہ علی العزیم والصلاة والسلام على رسوله الامین الكریم اصوہ ازواجی وز ریاتی وحل بیتی وأهل بيته وعطرته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله سبحان الله يا أيها الناص عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم سبحان الله والذين من قبلكم لان لكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم سربت فيكم أمرين ما شاء الله كتاب الله وسنطي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ہ ومولانا محمد وعلى آل سیدی ومولانا محمد باریکسلیم سلیہ تھوڑا سا آواز زیادہ کروائیں زی وکال کل مائے بزرگان ملت اور عزیزان قوم آج کی اس عظیم الشان اور فقید المثال کانفرنس کا جو اشتہاروں میں تحریر کیا گیا اور تجویز کیا گیا وہ بڑا خوبصورت اور انتہائی دلنشین ہے ہی و سنت کانفرنس میری طبیعت نے اجازت دی اور آپ نے میرا ساتھ دیا محید بھی بیان کروں گا اور سنت پر بھی روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ شاء مجھ سے پہلے مولانا تنویر الحق صاحب تھانوی انہیں چپ کرائے لڑکے بچوں پیچھے بچوں کو چپ کرائے یار بچوں کو انہوں نے توحید پر بڑی مثالیں پیش کی مجھے یاد آیا میں چھوٹا سا تھا تو میں نے خطیب اسلام مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی کا ایک خطاب سنا تھا ان کا وہ خطاب و توحید کے موضوع پہ تھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھی وہ مثال ضرور پیش کریں گے لیکن انہوں نے وہ مثال پیش نہیں کی یہ کمی میں پوری کر دیتا ہوں فرمایا کہ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی جا رہی تھی سامنے سے اسے ایک آدمی ملا اور وہ جھٹ سے اس لڑکی سے کہنے لگا کہ مجھے تم سے محبت ہوگی لڑکی نے اپنے حواس قائم رکھ کے کہا انسان کو انسان سے محبت ہو ہی جاتی ہے تمہیں بھی ہو گئی ہوگی لیکن میں تجھے ایک کام کی بات بتاتی ہوں کہ میرے پیچھے میری چھوٹی بہن آ رہی ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اگر تم اس سے محبت کرو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا یہ جو جھوٹا عاشق تھا اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا اس لڑکی نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا اور کہا محبت کا دعوی کرتا ہے مجھ سے بہتر کی خبر ملی تو ادھر دیکھتا ہے یعنی توحید یہ ہے توحید یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ کو دیکھے اور اللہ کے سوا کسی کو یقین جانیے دین اسلام میں عقید توحید کی اہمیت ایسی ہے جیسے انسان کے جسم میں روح کی حیثیت یہ انسان کے جتنے اعضا ہیں یہ بڑے قیمتی بھی ہیں ان میں قوت بھی ہے ان میں توانائی بھی لیکن یہ آزا اس وقت تک کام کریں گے جب تک جسم میں رو ہوگی رو نہیں رہے گی تو کوئی عضو بھی کام نہیں اگر یہاں اردو ادب جاننے والے لوگ ہیں اور یقیناً ہوں گے میرا شیر کہیں ایسا نہ ہو جائے بھینس کے سامنے بین بجانا تو شاعر نے کہا تھا کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دف دفن کے وقت ان پہ خاک نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے جب انسان کے جسم سے روح نکل گئی تو پھر لوگ اس پر مٹیاں ڈال رہے ہیں اس کو دفن کر رہے ہیں اور کوئی عضو اس کا کام نہیں نہیں یقین جانیے عقیدہ توحید دین اسلام کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنی درخت کے پتوں ٹہنوں شاخوں پھلوں اور پھولوں کے لیے اس درخت کی جڑ ضروری ہے ماشاءاللہ یقین جانیے عقیدہ توحید دین اسلام میں وہی اہمیت رکھتا ہے جو اہمیت مکان میں بنیاد کی ہے یقین جانیے عقید تو ہی دین اسلام کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنی پھول کے لیے خوشبو اور مچھلی کے لیے پانی اگر جسم بغیر روح کے کسی کام کا نہیں اور درخت کے برگو بار بغیر جڑ کے کسی کام کے نہیں اور عمارت بغیر بنیاد کے کسی کام کی نہیں اور پھول بغیر خوشبو کے کسی کام کا نہیں تو دین اسلام بھی بغیر توحید کے کسی حیثیت کا نہیں اٹک کے لوگوں یقین جانئے مسئلہ توحید باعث تخلیق کائنات ہے یہ ساری کائنات جو میرے رب نے سجائی اور بنائی کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ کائنات اللہ نے مسئلے توحید پر بطور شہادت کے بنائی ہے بے شا, بے شا. اللہ. یہ کائنات اور یہ دنیا یہ آسمان اور یہ زمین یہ انسان اور یہ جنات اور یہ ملائکہ یہ بہرو بر یہ جنگل اور دریا یہ تری اور خشکیاں کسی نبی کے لیے نہیں بنی بے شب، بے شب، بے شب، پھر سنو اٹک کے لوگوں یہ آمد. کائنات نہ کسی نبی کے لیے بنی نہ کسی ولی کے لیے بنی نہ حضرت علی کے لیے بنی بے شب، بے شب. نہ کسی فرشتے کے لیے نہ کسی جن کے لیے یہ کائنات اللہ نے کسی شخصیت کے لیے نہیں بنائی یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اپنی توحید پر بطور دلیل میں جانتا ہوں اس روایت کو جسے علماء ممبر و محراب کی زینت بناتے ہیں میں جانتا ہوں اس روایت کو جسے قوم کے وائف اور قوم کے خطیب گا گا کے قوم کو سناتے ہیں میں جانتا ہوں اس روایت کو جسے کتابوں کی زینت بنایا جاتا ہے کہ اللہ نے کہا لو کا لما خلط تل افلاق جو تن نہ بنانا ہوں گا ایسا دنیا ہی بنا نہ بناتے. بناتے مزے کی بات یہ ہے سب سے پہلے یہودیوں نے کہا لولا ازیر ازیر نہ ہوتے تو دنیا نہ بنتی پھر عیسائیوں نے کہا لولا عیسا اگر عیسا نہ ہوتے تو دنیا نہ بنتی پھر شین نے کہا پھر شین نے کہا جو ماخوز من یہودیت تھی پھر شین نے کہا جو ماخوز من یہودیت تھی لولا علیون علی نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی پھر پیچھے سے سین آیا اس نے کہا یہودی اگے نکل گئے عیسائی آگے نکل گئے ہم کیوں پیچھے رہ جائیں پھر انہوں نے پڑھا لولا کا لما خلق تل یہاں طالب علم بھی موجود ہیں اور علماء بھی موجود ہیں بتائیے طالب علموں لا کس, لاؤ لا کے ساتھ کا ضمیر استعمال ہوتی ہے یا انتا چنگی حدیث اللہ دے ذمے لائی بھی جس کی عربی بھی غلط ہے لا لا کے ساتھ کا ضمیر استعمال ہوتی ہے عربی میں لولا کے ساتھ ضمیر استعمال ہوتی ہے اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو پھر ہوتا لولا لا انت لما خلک افلاق افلاک جو جو تندہ تو ہم کائنات نہ بناتے یہ حدیث جو تم پڑھتے ہو اور رب کے ذمے لگاتے ہو اور آمنا کے لال کے ذمے لگاتے ہو یہ سر سے لے کے پاؤں تک جھوٹھی روایت ہے جس دا نہ منہ نہ متھا مت نہ اگا نہ پچھا تے جن پہاڑو تھا جاؤ دنیا کے کسی مولوی کے پاس سند ہے تو پیش کرے اس حدیث کی سند جن علماء نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا لائیے میرے پاس وہ کتاب میں اس پر انگلی رکھتا ہوں کتاب بولے گی روایت لکھنے کے بعد کہتے ہیں کالا علی کاری ہاضا حدیثن موزون نہیں لکھا انہوں نے اپنی کتاب میں آگے ترجمہ نہیں کیا اس کا اردو میں کالا کاری حاضہ حدیثن موزون کیا میں نے موزو کا گڑنتو موضوع کا کیا میں نہیں ہو دیر گئی ہے یہ مجھ پر ہمیشہ ظلم ہوتا ہے چلو کوئی بات نہیں سیاح ان دی مہربانی تُسی تو گھر نہیں کی پچھلے دفعہ میں آیا تھا تو مجھے سوائے ایک ٹائم ملا تھا تو میں نے کہا تھا بھائی میرے ساتھ وہ بڑے بھائی والا سلوک چھوٹے بھائی والا ہو گیا یاد ہے آپ کو وہ دس مرلے جگہ لے لی دو بھائیوں نے بڑے بھائی نے نیچے مکان بنا لیا اور چھوٹے بھائی کو کہتا ہے چھت تو لے کے آسمان تک تیری جا <laughs> اب یہ کہتے ہیں رات ہے اور تصے <laughs> موضوع کہا گیا کوئی آدمی بوتان باندھے مجھ پر کوئی آدمی بوتان باندھے مولانا حافظ صدیق پر کوئی آدمی بوتان باندھے مولانا غلام حبیب صحب پر انہوں نے ایک بات نہ کہی ہو اور بندہ ان کے ذمے لگائے کتنا گناہ ہے میرے متعلق جھوٹی بات ذمے لگائے کتنا گنا ہے اٹک کے لوگوں یہ کتنا بڑا گنا ہوگا کہ میرے نبی نے ایک بات نہیں کہی اور مولوی ممبر پہ وہ بات میرے نبی کے ذمے لگاتا ہے بہتان باندھتا ہے نبی پاک پر اس روایت کا کوئی سر کوئی پیر نہیں ہے موضوع ہے کزاب ہے گھڑی ہوئی ہے اتک کے لوگوں یہ کائنات اللہ نے کسی بندے کے لیے شخصیت کے لیے کسی نبی کے لیے کسی ولی کے لیے کسی فرشتے کے لیے نہیں بنائی تو توحید کی دلیل پر یہ کائنات بنیے بندیالوی وہ دلیل پیش کرے گا کہ سارے مجمے کو یاد ہوگی میں شروع کروں گا آگے مجمع خود پڑھنا لگے گا بما خلط تل <الْجِنَّة> ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس دھرتی پر میری عبادت کی جائے تو یہ کائنات یہ جن اور یہ انسان اللہ نے کیوں بنائے کہ اس کائنات پہ عبادت کس کی کی جائے بار بار آپ نے تذکرہ سنا اس ستیج پر مولانا حسین علی کا رحمت اللہ علیہ ہو سکتا ہے کئی لوگ اٹک کے آئے ہوں وہ نہ جانتے ہوں کہ حسین علی کون تھا یہ وہاں بھچرا کہاں ہے یہ ایک دیہات کا علاقہ ہے یہ بندہ کون تھا میں مولانا حسین علی کا تعارف کروایا کرتا ہوں ان شاء اللہ پوری طرح تعارف ہو جائے گا بندیالوی کہتا ہے وہ استاد کتنا اونچا ہوگا جس کا شاگرد غلام اللہ خان ہوگا جس کا شاگرد غلام اللہ خان ہو وہ استاد کتنا اونچا ہوگا اور وہ مرشد کتنا اونچا ہوگا جس کا مرید سید انیت اللہ شاہ بخاری ہوگا اب آپ کو پتا چلا کہ مولانا حسین علی کون ہے جس چشمے سے پانی پیا شیخ القرآن نے جس چشمے سے پانی پیا سید انیت اللہ شاہ بخاری نے جس چشمے سے پانی پیا مولانا محمد طائر نے جس چشمے سے پانی پیا مولانا نصیر الدین گروستی نے جس چشمے سے پانی پیا مولانا عبداللہ درخواستی نے جس چشمے سے پانی پیا مولانا عبد اللہ بہلوی نے کہاں کہاں سے لوگ آئے اس چشمے سے فید حاصل کرنے لگے مولانا حسین علی نے کہا روایت تے جھوٹھی ہے روایت تو غلط ہے لیکن اس کا ایک معنی میں کرتا ہوں معنی صحیح ہو جائے گا روایت غلط ہے کوئی حدیث نہیں ہے صرف الفاظ ہیں حضرت صاحب نے کہا ترجمہ میں کر دیتا ہوں بات بن جائے گی مولانا حسین علی نے ترجمہ کیا سناؤ لو لاکا لباخ خلق تلف لاکا میرا سونا پیغمبر اگر اس کائنات وچ بھیج کے میرا سونا پیغمبر اگر اس دنیا میں تجھے بھیج کے تیری زبان مقدس سے ہم نے اپنی توحید بیان نہ کروانی ہوتی تو ہم دنیا پیدا ہی نہ کرتے یہ ساری کائنات جو اللہ نے بنائی یہ کسی شخصیت کے لیے نہیں بنائی اپنی توحید پر بطور علامت بنائی بطور دلیل بنائی یہاں علماء بیٹھے ہیں عربی جاننے والا طبقہ یہاں موجود ہے طلبہ یہاں موجود ہیں عالم جہان کو کہتے ہیں جہان کا نام عربی میں عالم جس کی ایک جمع قرآن میں استعمال ہوئی عالمی الحمدللہ للہ الحمد للہ ربل ایک ہوتا ہے عالم ایک ہوتا ہے آلم آلم علم, علم سے نکلیں جاننا اور آلم علم سے نکلائیں الم کسے کہتے ہیں ماشاء اللہ سمجھ کسے کہتے ہیں جھنڈا جھنڈے میں جھنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں علم اس سے بنا عالم جس کا معنی ہوا جہان جھنڈے کو علم کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جھنڈا فوج کی علامت ہوتی ہے جھنڈا فوج کا نشان ہوتا ہے جھنڈا فوج کی دلیل ہوتا ہے کبھی آپ حاج پہ گئے ہوں نہیں گئے تو اللہ آپ کو لے جائے ارفاظ سے مزدلفے کی طرف مڑے نا تو جو, جو جوان بندے ہوتے ہیں وہ پیدل آتے ہیں بسیں بہت دیر کر دیتی ہیں چار پانچ چھ سات کل, کلومیٹر کلو کا فاصلہ ہے لیکن پیدل جلدی طے ہو جاتا ہے مگرے کے بعد چلنا ہوتا ہے تو وہ آٹھ دس بندے جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار چلدیاں چلدیاں کوئی بندہ کتا کھسک ہی, ہی نہ جائے وہ بیچارے کو پتا نہ چلے بھائی میرے جڑے بندے نے آدمی نے وہ کتھے نے وہ مزدلفے جا کے خوار ہوں رہے پھر کی کریے کوئی علامت بناؤ بھائی کسی نے سوٹی لے لی اتنے لوٹا ٹنگ لیا بے ساوا لوٹا سا نشان کسی نے کوئی ٹاکی باندھ لی کسی نے کوئی ٹاکی باندھ لی کوئی علامت باندھ لی تاکہ دیکھنے والے دیکھیں ہمارے بندے وہ جا رہے ہیں علم جھنڈے کو علم اس لیے کہتے ہیں کہ جھنڈا قوم کا نشان ہوتا ہے قوم کی علامت ہوتی ہے اس علم سے آلم نکلا عالم جہان کو کہتی ہیں اس سے آلم اس لیے کہتی ہیں کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ میرے رب کی توحید کی علامت ہے اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا تو یار نعرے نہ مارے سمجھ لے پہ نے میں تنا کیا بالکل ہاں تو نعرے نہیں مارنے تقریب من کر لین دے عالم کو عالم کیوں کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ میرے رب کی توحید پر کیا ہے علامت ہے میرے رب کی توحید کی کیا ہے دلیل ہے میرے رب کی توحید کا کیا ہے نشان ہے اب پڑھیے گا جو حضرت تھانوی پڑھ کے گئے ہیں اب پڑھیے گا پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا ہر گیا ہے کی زمیر رویت ہر گیا ہے کہ زمیر رویت بہ لا شری کا لہو گویت ہر گھاس کا تنکا جو باہر نکلتا ہے وہ یہ دہائی دے کے نکلتا ہے مولا میرا وجود گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں تیرا کوئی شریک نہیں انگلیوں کی بات حضرت تھانوی نے بھی کی انگلی کی بات بندیالوی بھی کرنا چاہتا ہے وہ کاپر جو باہر نکلی وہ سبزہ جو باہر نکلا وہ انگوری جو باہر نکلی کبھی مشرق کی جانب مغرب کی جانب شمال کی جانب جنوب کی جانب منہ کر کے نہیں نکلی جب بھی نکلی سیدھی نکلی آسمان کی طرف منہ کر کے نکلی بندیالوی کہتا ہے اس سے انگوری نہ سمجھ شہادت کی انگلی سمجھ یہ چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو ٹکانا یہ ڈولتی ہوئی زمین پہ پہاڑوں کی میکھیں ٹھونکنا یہ زمین کا سینہ چیر کے اس میں دریا سمندر نہریں ندیاں نالے بہانا یہ پہاڑوں کے سینے چیر کے اس میں چشمے آبشاریں جاری کرنا یہ سمندروں میں مچھلیوں کو پالنا لولو مرجان کو رکھنا پہاڑ کی طرح آنے والے بادلوں کو لے کے آنا اور ہوا کے کاندھوں پر بادلوں کو اٹھا لینا اس سے بارش کا برسنا برف باری کا پڑنا بجلی کا چمکنا بادلوں کا گرجنا یہ جنگل یہ بہر یہ بر یہ آتی کرنوں والا سورج یہ ضیا پاشیاں کرنے والا چاند یہ جگمگانے والے ستارے یہ انسان یہ جنات یہ ملائکا یہ درندے یہ چرندے یہ پرندے یہ حشرات الارض یہ کیڑے یہ مکوڑے یہ رینگنے والے جاندار یہ دن یہ رات یہ موسموں کا بدلنا سردیاں گرمیاں بہار خزاں اس کائنات کا ذرہ ذرہ میرے رب کی توحید پر دلیل ہے ایک ایک ذرہ میرے رب کی توحید کو کیا کرتا ہے زور سے بولوں کیا کرتا ہے ثابت کرتا ہے کیسے ثابت کیا بندیالوی کہہ کے چلا جائیں کون مانے لیکن قرآن کی دلیل پیش کریں تو سب مانے سدکے جامع مولانا حسین علی طلبا تو سمجھتے ہیں شہریوں کو میں سمجھا لوں گا یہ آیت جو میں نے پڑھی یہ سورت بکرا کی آیت نمبر اکیس ہے اس سے پہلے بیس آیتیں گزر گئی ہیں جن میں تین جماعتوں کا ذکر ہوا وہ کون سی تین جماعتیں ہیں جن کا مختصر ستد کرا فاتیہ میں ہوا سراۃ اللزینہ انمتا علیہم غیر المغضوب علیہم ان انمتا علحیم کے رستے پہ چلا مغزوب علحم کے رستے پر نہ چلا زالین کے رستے پر نہ چلا ملا ہمیں کیسے پتہ چلے گا انمتا علیم کون ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا مقضوب علیم کون ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا زالین کون ہے اللہ نے فرمایا سورت بکرا پڑھ ہم نے ان تین جماعتوں کو کھول دی ہیں الزین یو من بل غیب ب یوقیموں نہ سلاطا مما رزت نا یہ کون ہے انمتا علیہم ان اللذین کفروا سواؤ علیہم آنظر ام لم تمزر لا یو یہ کون ہے مغلوب علیہم ومن انا الناس ومن انا سے میں یا کو لو ہا منا ہاں منا بلاہ ہے وہ بل یوم آخر وہ ماں بے مومن زبان سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں یہ کون سے ہو گئے ان کو ہم کیا کہیں گے منافک منافق اس تیسرے گروہ کا کیا نام ہے ایک ہو گئے مومن دوسرے ہو گئے کافر تیسرے ہو گئے منافق۔ مزے کی بات یہ ہے اللہ نے کافروں کے لیے ایک مثال دی منافک واسطے دو کیوں کافر کا پہچاننا آسان ہے دشمن جو ہوا منافق دا پہچاننا تھوڑا جہاں مشکلیں ادو آیا حضرت جی اڈے نال ہوں ادھر گئے ان سے تو ہم مزاق کر رہے تھے اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ تیسرا گروہ ہوتا ہے لا لا ہاؤ لائے ولا ہاؤ لا مزب زبین اب نزالک سمجھ رہے ہو کون سمجھ رہے ہو وہ سمجھ تو اس گروہ کو مزب بین ابھی نزالک لائی لا ہاؤ لائے ولا ہاؤ لائے نہ ال لزی نا نہ لزی نا چمڑے تے کڑ لزی نا کھائی جاؤ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے تھی سچ آکتے ہو وہ بھی سچ آخر کہتے ہیں سبحان اللہ جی کیڈا سی سونا فیصلہ کیتا جی سارے ہی ٹھیک نے کیسی سمجھداری کا فیصلہ ہوا جی سارے ہی ٹھیک ہیں میں سرگودا سے آیا آپ کا مہمان ہوں جماعت کا ایک موتمد نام ہوں میں کہتا ہوں اس وقت رات ہے اس وقت رات ہے حافظ صدیق صاحب آپ کے لیے قابل احترام ہیں مہربان ہیں مشفق ہیں وہ کہتے ہیں ہوں دن نے وہ کہتے ہیں دن نے میں کہتا ہوں رات ہے مجمع سامنے ہے مجمع پریشان ہو گیا بندیالوی نٹھلائیے تل نہیں بنتی حافظ صاحب نٹھلائیے تا گل نہیں بنتی سمجھدار جیہا بندہ سلو کن جیسا بندہ کھڑا ہوا اس نے کہا تھی دونوں صحیح ہو وہ بھی صحیح ہیں یہ بھی صحیح ہیں وہ کے لوگوں اور اٹک سے آنے والے لوگوں اور پڑھا لکھا تب کا دن کہنے والا بھی صحیح رات کہنے, رات کہنے, بھی صحیح رات کہنے والا بھی صحیح کرو اشارہ سمجھ جاؤ گے رات دن کی جو میں نے مثال دی ایک طرف دن ہے روشنی ہے نور ہے دوسری طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے ایک طرف کے لوگ کہتے ہیں ایک طرف کے لوگ کہتے ہیں بیسواں پارہ اٹھاؤ سورت نمل اٹھاؤ بیسویں پارے کا پہلا سفا اٹھاؤ قرآن اعلان کرتا ہے کل یا من منف سماواتے بل ارضل ریبا اللہ آسمان والے بھی نہیں جانتے زمین والے بھی نہیں جانتے غیب کو اللہ کلّی غیب کس کے پاس ہے بما یشورونا ایا نا تو کہتا ہے انہیں تیرے حالات کا پتہ ہے تو کہتا ہے انہیں سارے جہان کا پتہ ہے تو کہتا ہے گھر سے چلتا ہے بزرگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور میں کہتا ہوں بما یش ارونا اینانہ ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے ایک طرف قرآن پڑھنے والا للکار کے پڑھتا ہے لاہ گئی بس سماوات ب لرض عالم الغیبے ب شہادہ کل اکول القم اندی خزائے بلا آلم الغبا ولاؤ کم تو آلم الغبا لست سر تو منل خیری بما متسن یسو قرآن کی بارش برسا دیتا ہے ایک طبقہ وہ ہیں دوسرا طبقہ کہتا ہے پیر تے پیر رہ گئے انہوں دیا بلیاں بھی غیر جان نے۔ دلیل کہ پیر صاحب کی ایک بلی تھی جتنے مہمان آنے ہوتے اتنی مرتبہ میاؤں کرتی ایک دفعہ اس نے میاؤں کی سات مرتبہ مہمان آ گئے آٹھ پیر صاحب نے بلی کو طلب کیا ادھر آؤ تیری میاؤں کدی غلط نہیں ہوئی آج تیاؤں کیتی ہے اٹھ مہمان آئے کی نے کی گل ہے بلی آخیا حضرت مہمان آج بھی سات ہی نے اٹھواں وہابی ہے وہ دی ویری تے میں آؤں نہیں کرنی ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے دوسری طرف پیروں کی بلیوں کی بات ہوتی ہیں اٹک کا شہری اٹھتا ہے وہ ہے دو میں صحیح ہو انا للہ ہے وہ انا الحاجی یہ رہ گیا آپ کے پاس انصاف یہ رہ گیا پرکھنے کا طریقہ کہ آپ نے دن اور رات کو ایک کر دیا بندیالوی ایک اور مثال پیش کرنا چاہتا ہے ادھر سے بیان ہوا اشاعت الاسلام میں بیان ہوا دارال تعلیم القرآن میں بیان ہوا علماء دیوبند کی مساجد میں بیان ہوا کشتی ہیں دریا ہے اس میں ایک زندہ پیغمبر ہے دریا ہے کشتی ہیں اس میں ایک زندہ پیغمبر ہیں قرآن نے ذکر کیا قرآن نے ذکر کیا کشتی گردام میں آئی خبر میں پھنسی کمر گھیرے چائی لوگوں نے کہا ایک بندے کو باہر نکالنا ہے کس کو نکالیں کہ قرآن دازی کرو قرآن دازی کی گئی نام کس کا نکلا زور سے بولو نام کس کا نکلا بندے اچھے تھے کہنے لگے نہیں بھائی نہیں چہرہ دیکھو معصومیت دیکھو نورانیت دیکھو حسن دیکھو جمال دیکھو ایسے لوگ سمندروں میں ڈالنے کے قابل نہیں ہوتے دوبارہ قرآن دازی کرو دوبارہ قرآن دازی کی گئی نام پھر کس کا نکلا لوگوں نے کہا نہیں بھائی ہو شکر اس وقت تسی نہیں تسی تھی قرآدازی بھی نہیں سی کرنی تسی کہنا سی یہ فتوی مولویا دا اے کشتی جڑی جی گردار آئیے اے سارا فتوی مولویا کا انہوں مولویا نٹو ہے کہ نہیں کہتے کہ نہیں کہتے مولویوں نے ملک کا بیڑا وغیرہ کر دیا مولویوں نے کہتے مولویوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا مولویوں نے ملک کو تباہ کر دیا میں نے کہا محمد علی جنا سے لے کے پرویز مشرف تک کوئی مولوی برسر اقتدار آیا بولتے کیوں نہیں ہو سچی گل آئی بول دے نہیں ہو جگہ جگہ دے پھر دیو مولویاں تباہ کر چیا مولویاں بیڑا غرق کر چلیا مولویوں نے ملک کو تباہ کر دیا قائد اعظم مولوی تھا دور سے والا لیاقت علی خان مولوی تھا نی. محمد علی مولوی تھا نی. نازم الدین مولوی تھا نی. سکندر مرزا مولوی تھا ایوب خان مولوی تھا نی. یا یا خان مولوی تھا بھٹو مولوی سی جنرل ضیال الحق مولوی تھا جنیجو مولوی تھا بے نظیر مولویانی سی بے نظیر مولویانی سی نواز شریف مولوی تھا غلام مصطفی جتوئی مولوی تھا پرویز مشرف مولوی ہیں قائد اعظم سے لے کے مشرف تک اقتدار تیرے پاس کرسی تیرے پاس ہے ملک کا بیڑا ہم نے ذرا کی ہے اقتدار تیرے پاس ہے ملک کا بیڑا ہم نے دی ہے یہ مشرقی پاکستان ہم نے جدا کیا تھا جہیا سڑک نے ہو تے چار بارشاں آ چھ مہینے تو بعد پھر خندر بن جی مال بھی بنا شرم, باز باز باز باز شرم باز نہیں آتی باز تمہیں یہ بک بک کرتے تمہیں ہجا نہیں آتی تم نے ملک کو لوٹا تم نے ملک کو لوٹا ایک سڑک پہ کروڑوں اربوں روپے تم نے لگائے دس سال بھی نہ چلے لیکن تم نے اس میں کمیشن کھائے تم نے ملک کا بیڑا گرک کیا تم نے ملک کو لوٹ لوٹ کے کھایا صحیح کہا تھا روس کے کسی وزیر اعظم نے بھائی میں خدا نندتے نہیں س پاکستان نووے کے مننا پہ بھائی وزیر اعظم تو لے کے چپڑا سی تک کھا رہا پھر چل رہا کہ کوئی چلان چلانا کوئی چلان آ تم نے لوٹا تم نے کمیشنیں کھائی تم نے ملک کی ریلوے کو تباہ کیا افغانستان کے افغانستان والوں نے وزیر ریلوے بنایا تو پاکستانیوں نے کہیں ان سے کہا تے کول تو اڈے کلت ریلوے ہے کوئی نہیں توڑے افغانستان ریلوے ہے کوئی نہیں اے وزیر کس طرح بنایا جے اس آخیا جی تے ملک وزیر قانون ہوں نہیں سمجھو نہیں سمجھو انہیں کہا یہاں تو ریلوے نہیں وزیر ریلوے کیسا اس آخر تے ملک قانون کوئی نہیں وزیر قانون کیسا ملک کا بیڑا ہم نے ہے ہمارے پاس کہاں اقتدار رہا اور چند مہینوں کے لیے ایک سوبے کا اقتدار ملا تھا دو بند کے ایک مرد درویش کو سبحان اس نے حکومت کر کے دکھائی تھی سبحان اللہ اس کی وفات پر جب جنرل ضیا عبدال خیال گئے میں بھی وہاں ان کی تعزیت کے لیے حاضر ہوا تھا جنرل ضیا اس کمرے میں بیٹھ کے کبھی کمرے کی چھت کو دیکھتا ہے کبھی نیچے فرش کو دیکھتا ہے فرش پہ ریت بچھوئی ہوئی ہے اور کمرے کے جو شیر ہیں انہوں نے تلو ٹیک کر دیتی ہوئی حیران ہوتا تھا یہ مفتی محمود کا مکان ہے تیسری بار قرآن دادی کی گئی تیسری بار بھی نام کس کا نکلا سے بولو بندیال بھی ایک بات کہنے لگے پنجابی میں کہے گا تو زیادہ سج جائے گی جد تری ویری نام حضرت یونوس دا نکلیا گل اج بن گئی اللہ پیغمبر کشتی دے داہوے اللہ دا پیغمبر کشتی داہوے تو دا کشتی ڈبد دیے کشتی ڈوب دیے پیگمبر کشتی چکر دے وہ تے کشتی تیر دیے اللہ نے مسئلہ سمجھایا اور لوگوں کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا نبیوں ولیوں کے نہیں میرے اشتہار میں میں <تصفح> <تصفح> جس کشتی کو چاہتا ہوں ڈبو دیا کرتا ہوں جس کشتی کو چاہتا ہوں کنارے لگا دیا کرتا ہوں ایک طرف سے یہ بیان ہو رہا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے دوسری طرح مولی صاحب کھڑے ہوتے ہیں بار جا رہی سی بڑھی یارویں نہیں دیتی پیران نے پیرن گسا آیا انہاں پوری بار دا بیڑا خراب کر دیا گاؤں ماگے پڑائی پڑھائی سک سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی بزرگ ہوں ہو جڑے بیڑے ڈبو من کے یہ تے ولایت دی پہلی علامت ہوئی بےڑے تباہ کرنا بےڑے غرق کرنا کوئی بندہ اٹھ کے نہیں کہتا مولوی جی کسور دا سزا بیچاری بچاری نو دولے نو ناہ نو, جی واہ مولوی جی کرے موچھوں والا پکڑا جائے داری والا کرے کوئی مرے کوئی یہ کیسے ہو گیا کسی نے نہ پوچھا مولانا نے اگلا پتا پھینکا سبحان اللہ جی بارہ سال گزرے نہ ساری برات کنارے لگا دی بندے بھی زندہ ہو گئے سبحان اللہ جی اچ بڑی طاقت ہے جی یہ ڈبی ہوئے بیڑے بھی کنارے لا چڑھتے دینے بارہ سال کے بعد کنارے لگاتے ہیں یہاں اگر اس طبقے کا کوئی میرا نوجوان یہاں موجود ہے یہاں اگر اس طبقے کا میرا کوئی بھائی اور نوجوان موجود ہے تو میری اس بات پر خدا کے لیے غور کریں گا سے سننا ہے میری بات کو جدائ برات ڈوب گئی غرق ہو گئی براتی بھی غرق ہو گئے متھو برات توری سی پتہ لگا بھائی بارات ساری دوب گئی بندے سارے مر گئے انہوں جڑیاں جہیا زنانیا سن مریا انہوں عدت گزار کے اگھا نکاح کر لیا ظاہر بات ہے عدت گزاری آ نکاح کر لی بارہ سال تو بعد زندہ ہو کے اے بھی پہنچ گئے مولا نہ ہے تے چنگا بلا رولا پیا ہونا اخیا ہونا زنانیاں سڈیا نے انہوں نے تسی مر تھپ گئے کتھو نکل کے آئے ہو گل تھانے پہنچی ہونی ہے لیکن نہیں کسی نے نہیں پہنچا یو مینو نہ بالغیر یوں میم بارہ سال دبو دیا بارہ سال کے بعد ہماری جماعت کے ایک وائز ہوا کرتے تھے حافظ دا اللہ داس تھے دل... وارث شاہ کی ہیر بڑی یاد تھی تین تین گھنٹے پڑ حضرت شاہ القرآن اور شاہ جی کو گود میں کھلایا تھا میں نے ان کو دیکھا ان کی محفل میں میں بیٹھا رہا بڑے حاضر دماغ آدمی تھے بڑا دماغ چلتا تھا انہوں نے واقعہ سنایا کہ جمعہ رات کا دن زور کے بعد تقریر میں حضرت شاہ جی گجرات والے شیخ القرآن واپس آ رہے ہیں رستے میں تھوڑا سا سفر تھا کشتی کا تینوں کشتی میں بیٹھ گئے اور لوگ بھی بیٹھ گئے کشتی جبین درمیان میں آئی گردام میں پھنس گئی بھر میں مل کیا بھائی اپنا اپنا سنبھالا کر لو بھائی یہاں کئی طالب علم میں طالب علم منتک پڑھن کا بڑا شوق دے رگڑا منطق نو یہ جو پٹھان کھاد کر کے سراد والے ہیں نا انہوں ساری زندگی پڑی منطق پھر مڑ کے پچھو منطق پھر کہیں یہ طالب علم بیٹھ گئے ملاح کے ساتھ کشتی میں تو کشتی جب چلی تو طالب علم ملہ سے پوچھتے ہیں منطق پڑھی آئی سو کیا نہیں پڑھی طالب علم کے ادھی زندگی تباہ کی علم تو منتق ہے، تھوڑی دیر آگے چلے کشتی گردام میں آئی گور میں پھنسی محلہ طالبہ کو پوچھا تیرنا جان دکھا نہیں ہو سکا تسوں ساری زندگی اور تباہ کی ساری زندگی تباہ کی بابا لداخ کہتا ہے تینوں بیٹھ گئے درمیان میں پہنچے گرداب میں آئی بھمر میں آئی مل نے ہاتھ پاؤں چھوڑے سنبھالا کر لو بھائی جتنے کشتی میں بندے تھے نا وہ سارے بغداد کی طرف یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے یا شیخ عبد القادر گیلانی شعلہ امداد کن امداد کن نز بہر غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا شیخ ابد القادر کنارے لگا شیخ عبد القادر بابا لداخ کہتا ہے تھوڑی دیر تو میں دیکھتا رہا پھر میں بھی کھڑا ہو گیا میں ان بندیا دیر اینج ہاتھ باندھ کے کھڑا وہ <laughs> بغداد آس پاسے میں ان آئے پاس کہا بابا کی گل ہے کیا بات ہے تو ہماری طرف ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گئے ہیں میں نے کہا آج جو میں رات ہیں کل جمعہ انہوں نے پڑھانا ہے راول پنڈی انہوں نے گجرات میں گجرات تو اگے ایک پینڈٹ ایو جائی شخصیت نو آواز مارو جرا کل تا ہی قد دے جرا کل تا ہی قد دے جس نو تسا ساد مارن لگیو میں اس دی عادت جاننا اے پہلے بارہ سال بڑیندہ نے اس تو اے پہلے بارہ سال بڑے نے بت مرضی پوبیس سے کڈے بت مرضی پوبیس سے کڈے ایک طرف بیان ہو رہا ہے قرآن حضرت یونس کا واقعہ پڑھ رہے عالم قرآن دوسری طرف بیڑے کا واقعہ بوڑی کا واقعہ نیاز کا واقعہ گرک کرنے کا واقعہ دونوں طرف بیان ہو گئے اٹک کا تاجر کھڑا ہو گیا اس کا کیا دو میں صحیح ہو اِنَّا لِلَّهِ قرآن پڑھنے والا اور جھوٹے واقعات بیان کرنے والا یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں منافق خطرناک تھے منافق بولو بولو منافق خطرناک تھے ان کی کتنی مثالیں دی انہوں کا سمجھنا مشکل ہے ان کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے ویسے خدا دی قسمیں اے مزب زبینہ بھائی نظال وا لا او لائے اے زندگی کوئی اللہ دی قسم لانت اس زندگی پہ اس, اس زندگی پہ لانت امیر شریعت نے کہا امیر شریعت نے کہا بندہ کافر ہوبے تیبو جہل کی طرح ہوے۔ لوے تھے لکیر کا ابو جال کا سر قلم کرنے کے لیے نبی پاک نے پتا کس کو بھیجا تھا حضرت عبداللہ اللہ, اللہ چھوٹا سا کب سوکی ہوئی پنلیاں صحابہ کبھی کبھی ازرائے مزاح بغل سے پکڑتے دیوار پہ بٹھا دیتے اب اجال کو زلیل کرنے کے لیے کس کو بھیجا عبداللہ بن مسعود مسود کو انہوں نے جا کے سینے پہ ہاتھ رکھا سناو چودھری جی کی حال ہے سا گیا پرے ہٹا قدم بکریوں کے چروے کو فردہ مزہ آیا نا آئے بکریوں کے چرو میرے سینے پہ قدم نہ رکھ او سا کیا رام نار بول بدل گئی وقت تو. میں تیرا سر قلم کرنے آیا ہوں ہے دیکھ تیری تلوار کھی ہوئے گی اے میری تلوار لے لیں ذرا تھلو قلم کری جیلے میرے بتریجے دے دربار جوے نہ میرا سر لوگ آخ بھائی کسی جنے دی گردن آئی اور میرے بھتیجے کو کہنا جتنا بف اداوت اور حسد زندگی میں دل کے اندر تیرے متعلق رکھتا تھا نکال کے نہیں جا رہا ہوں ستر گنا دشمنی لے کے جا رہا ہوں امیر شریعت نے کہا بندہ کافر ہوبو جہاد دی طرح ہوگے تج بندہ مومن ہو سدی کی اکبر دی طرح ہوے تھوڑی سی تھوڑی سی بس جھلک دینا چاہتا ہوں شیخ القران کا شاگرد ہوں اور شیخ القران اپنی تقریر میں تھوڑا تھوڑا رنگ بھر دیا کرتے تھے تھوڑا سا رنگ دینا چاہتا ہوں میں نے جس کسی پہ اسلام پیش کیا وہ ہچکچایا کی پیچھے ہٹا سوچا تیل دیکھو تیل کی تھار دیکھو میں نے جس کسی پہ اسلام پیش کیا اس نے کہا کوئی معائزہ دکھا کوئی نشانی دکھا کوئی علامت پیش کر ہچکچایا پیچھے ہٹا سوچنے کی مولت مانگی اویا تک کے لوگوں کہہ دوں کہہ دوں اویا اتت کے لوگوں جس کی عمر آٹھ سال تھی رہتا ان کے گھر میں تھا پلتا ان کے گھر میں تھا اس کو کہا میں نبی ہوں پڑھ لے اس نے کہا سے Allah. Allah. بابا سے پوچھوں گا بابا سے پوچھوں گا پھر پڑوں گا میں نے جس کسی پہ کلمہ پیش کیا ہچکچایا پیچھے ہٹا سوچنے کی مولت مانگی موجہ مانگا اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے صرف ایک آدمی ہیں نہ اس نے مولت مانگی نہ اس نے مشورے کے لیے وقت مانگا نہ موجدہ مانگا نہ دلیل مانگی میں نے کہا میں نبی ہوں اس نے کہا جو تم نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امت ہے. تکبیر! خلیفہ ہے اکبرا صدی کے اکبر خلیفہ بلافر سیدنا جتنا اور سنی اٹک کے لوگوں بات اگلی سنیے گا ابو بکر نے معائزہ کیوں نہیں مانگا ابو بکر نے دلیل کیوں نہیں مانگی ابو بکر نے معائزہ کیوں, کیوں نہیں مانگا اتک کے لوگوں معا اس لیے نہیں مانگا کہ ابو بکر میرے نبی کے بچپن کا یار تھا ابو بکر میرے نبی کے لچپن کا دوست تھا ابو بکر میرے نبی کی جوانی کا یار تھا گرانو السلام علیکم کو علامہ سے بیان دا ایک نمبر کیسر پارٹک شہر کی تو پانچ پانچ ہزار سات کے شہر ہوئی تو ملا پتہ سات آئی اشاعت کے دکان نمبر چھ شفیع مارکیٹ نیس ڈے گراؤنڈ ہائی اسکول راؤڈ جہانگی پروپرائٹر انورش تو موبائل نمبر زیرو تین ایک ایک